اور سننے اور کی سعادت حاصل, حاصل, حاصل کرتے ہیں ان شاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا سنت برا استعمال دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے کریں علی الحبیب الحبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد صدی الحمد الحمدللہ رب العالمین سلاۃ والسلام علی سید اما بعد المرسلیم امابب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاة والسلام السلام علیہ رسول اللہ ولا عصحب حبیب اللہ نبی اللہ ولا علی وابقیا نور اللہ رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی اللہ علیہ یومن الف مروۃن لم یمت یو مق ادا من الجن ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پڑھا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں بڑی خوش قسمتی بڑی سعادت ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زبانوں کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے ذکر سے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے تر رکھتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود کے عادی ہم بنے کہ حفاظت ایمان کے لیے ایک بہترین وظیفہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے یہ خوشخبری یعنی ایک ہزار مرتبہ روزانہ درود پڑھنے والے کے لیے فرمایا لم یمت حتا جرا مک من الجنہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ اس کے ایمان کو بھی سلامت رکھے گا کہ وہ دنیا سے با ایمان ہی جائے گا سبحان <سلام> جو حفاظت ایمان کا یہ بہترین وظیفہ ہے جو کئی بزرگان دین علیہ الرحمٰ کے فرامین کا نچوڑ ہے کہ سلامتی ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات اقدس پر دروج پڑھنے میں ہے کوشش یہ کیجیے کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں گرامی لیا جائے تو درود پاک پڑھیں حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر شریعت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں گرامی سنیں تو چاہیے کہ درود پاک پڑھا جائے تو کثرت درود کی کوشش انشاء اللہ تبارک وطع دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے میں ممد و معاون ہوگی <تصفح> سلو <علی> الحبیب صلی <سلو> اللہ تعالی محمد وبارک <وعلی> <صحب> وسلم درود پاک نہ پڑھنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ذات اقدس کا آپ کا اس میں گرامی سن کر آپ کی ذات پر قسدم درود نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر غوق و محبت سے درود پاک پڑھا کرے اور شوق اور محبت سے درود پڑھنے والوں کو ایک اور مجدہ اضافہ سنایا ارشاد فرمایا من زیادہ صوباؤں و شوقن کن تو لہو شفی آؤں و شہیدن یا عمل کہ جس نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات پر زیادہ درود پڑھا کن تو لہو شفی آؤں و شہیدن یا عمل میں قیامت کے دن اس کی شفات بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبی و بارک و سلم میرے میچے میچے اسلامی بھائیو تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا مسلمان کے لیے یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے یقین کامل ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتا بلکہ آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کا اسے حکم دیا گیا ہے بلکہ مسلمان کے لیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا ادنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی مسلمان کو اس دنیا میں اپنے اعمال زندگی اللہ تبارک و وطانہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارنے کا حکم ہے اسے آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزارے نہ کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال رکھے نہ اسے اچھائی یا برائی میں کوئی طویل ہو اسے یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسے ایک سیدھا راستہ رب کائنات نے دکھا دیا کافر کا تاخرت کی زندگی کے حوالے سے کوئی یقین نہیں ہوتا اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی حقیقت میں زندگی ہے اس دنیا کی زندگی کے بعد کافر کا یہ یقین نہیں ہوتا کہ مجھے کسی اور زندگی کی طرف بھی جانا ہے تو وہ دنیا میں اپنی دنیا کی زندگی کو خوب عیش و آرام میں گزارتا ہے تو محدثین نے ایک بہت پیاری مثال کے ذریعے ایک مسلمان اور کافر کی زندگی کے حوالے سے سمجھایا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ دنیا کی زندگی قید خانہ کیوں ہے کہ اس دنیا میں اسے مختلف مسائب و عالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وبر کم بشائی من الخصی و نقصی من الموال و بشر صابرین اللہ مصیبہ انہی و اِنہی رب کائنات نے اس مقام پر یہ اشاد فرمایا ول نقد بند شاہی منل ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے وہ نقص منل ہم ونف مالوں کی کمی سے جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے لیکن فرمایا و بشیر خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کے لیے یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بشارت تو مسلمان کو اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اس دنیا کی زندگی سے اللہ تبارہ کا وطلا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ والی وسلم کے فرامین پر عمل کر کے آخرت کی منزل کے طرف جاتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی جب وہ قبر کی راحتوں کو دیکھتا ہے جب اس کی قبر اس کے لیے باغ جنت بن جاتی ہے جب اس کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں مہک جاتی ہیں جب اس کے لیے جنت کی کھڑکی قبر میں کھولی جاتی ہے جب وہ وہاں پر راحتوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ پہلے میں جیل میں تھا پہلے میں قید میں تھا اور اب میں راحت میں آ گیا ہوں اور کافر اسے چونکہ آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے کہ بس چار دن کی زندگی ہے اس میں جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزار لو جب موت آئے تو دیکھا جائے گا لیکن جب وہ یہاں سے جاتا ہے اور قبر میں اسے رکھا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے معازن ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نہیں رباعت کیا ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے یا اتی ملاکان تو اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں یوج اسے بٹھا دیتے ہیں فیقو لانی لہو اسے کہتے ہیں مر ابو کا تیرا رب کون ہے اب جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و بتانا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی جو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے میں گزارتا رہا جس نے اس دنیا کی زندگی کو ہی حقیقت کی دنیا سمجھا جو اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا اسے کیا معلوم کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جس نے دین کے حوالے سے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین کون سا ہے جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اس نے کبھی کوشش نہیں کی اور تیسرا سوال رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا جلبا زیبہ اسے دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما ماکن تکول حق کی حاضر رجول کہ تو اس ہفتی کے بارے میں کیا کہتا رہا اب جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کسی وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. شاعر نے اس وقت کے حوالے سے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے اس نے کہا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گرف رشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے واسطے کہ تم مجھ سے اس ذات کامل کے حوالے سے پوچھ رہے ہو یہی تو وہ ہستی ہے کہ دنیا میں جس کی محبت کا چراغ میں نے اپنے دل میں جلایا دنیا میں جس کی سنتوں سے میں پیار کرتا رہا اور میری ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ کاش میری زندگی میں وہ رات آ جائے کہ جب میں سوں تو مجھے خواب میں میرے آقا کا بیار ہو جائے, جائے آلہ آلہ تو مسلمان کو اس میں راہتے ہی راہتے ہیں اور کافر کے لیے فرمایا کہ جب اس سے یہ سوالات ہوتے ہیں تو کہتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتھ اللہ ادری کیا ہائے میں نہیں جانتا ہائے میں نہیں جانتا تو آخرت کی زندگی کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا مسلمان نے یقین کامل کر لیا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا مال ہے رب کائنات نے قرآن وجید فرقان حمید میں اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے فرمایا جنت فاط وہیات الدنیا اللہ متا الغر کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا و مل حیات النیا اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ دھوکے کا ماسا تو کافر اس دنیا میں دھوکے کی زندگی گزارتا ہے لیکن جب وہ قبر میں جائے گا اور قبر میں عذاب کا شکار ہوگا جب آخرت میں ابدی طور پر جہنم کی آگ میں اسے جلا جائے گا تو وہ کیا کہے گا رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یو متوار یقول رسولہ کہ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کر تلے جائیں گے یقول اللہ رسولا وہ کہتے ہوں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا حکم مانا ہوتا لیکن ہائے کاش کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب کافر آخرت کی زندگی کو دیکھے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اب حقیقی میری قید شروع ہوئی ہے کہ دنیا کی زندگی تو مجھے جنت معلوم ہوتی ہے اب کہ میں اتنی پریشانیوں کا شکار ہو گیا تو ایک مسلمان آخرت کی زندگی کے حوالے سے یقین رکھتا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن مجید فرق حمید میں کئی مقامات پر آخرت کی زندگی کی تیاری کا حکم شاد فرمایا آخرت کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر کہ آخرت قیامت کے دن, دن کی ہولناکی کیا ہوگی قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قیامت کے دن جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا یاما جب آمد کا دن ہوگا لوگوں کا ہجوم ہوگا قال کالن صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے کہ جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں ایسے ہجوم ہوگا ایک بہت طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب نہیں لے گا یہاں تک کہ لوگ تھک جائیں گے سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی بڑی شدت کے ساتھ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو ایسی پریشانی کے عالم میں حضرات انبیاء علیہ السلاط وسلام کے دروازوں کو لوگ کھٹکھٹائیں گے ان کی بارگاہوں میں لوگ حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں ہماری سفارش کر دیجیے کہیں حضرت آدم علیہ سلاۃ و سلام کی بارگاہ ہمیں حاضری دیں گے یا آدم اشفا عالن ادم اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں ہماری شفاق کر دیجیے ہماری سفارش کر دیجیے کہیں کہیں گے یا نور لنا علم الابک رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے لیکن وہ فرمائیں گے از ہبو اللہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ لیکن آخر میں جب رسول پاک صاحب لولاخ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کی حاضری ہوگی تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا نہا ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں میں ہی اس کام کے لیے ہوں پھر رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع آ سکا گیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے کل تسما آپ کہہ دیجیے دی آپ کی بات کو سنا جائے گا توتا آپ سوال کی دی آپ کو عطا کیا جائے گا ارفا تو محبوب شفاف کیجیے آپ کی شفا کو قبول جائے تو شپاق کے کئی مرحلے قیامت کے دن کے ہوں گے لیکن ہالناکی کیسی ہوگی کہ اللہ تبارک کا بتایا نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر قیامت کا ذکر فرمایا القاریا اتم وما وبا اطوا کمل کھڑانے والی کیا ہے ساری کیفیت کو بیان کیا تو جو اہل ایمان ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دن آنا ہے اور اللہ رب العزت کے بے شمار بندے اس دنیا میں ایسے گزرے کہ جب ان کے سامنے قیامت کی ہول ناکیوں کا ذکر ہوتا جب ان کے سامنے قیامت کی وحشتوں کا ذکر ہوتا تو اس ذکر کے تصور سے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی تھی امام خزانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفت القلوب میں لکھا کہ کسی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے فرات پر غسل فرما رہے تھے قریب سے ہی ایک شخص گزر ہوا وہ سورہ یاسین پڑھتا ہوا جا رہا تھا اس نے پڑھا وم تاز الْيَوْمَ کہ اے مجرمو آج علحدہ ہو جاؤ تو جیسے ہی اس آیت کو سنا اس شخص کے ذہن میں قیامت کی ہول ناشیاں سامنے آ گئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا فرمانو رب کائنات کے حکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے یہ اعلان ہوگا ون تا دل جاؤ جوہل مجرمون کہ مجرموں آج نیکوں کی صفوں سے ہٹ جاؤ علیحدہ ہو جاؤ تو جیسے ہی قیامت کی یہ ہو لاکیاں ان کے ذہن میں آئیں وہ نہانا بھول گئے اور دریائے خوراک میں ڈوب کر شہید ہو گئے آج مسلمان بھی مختلف بہانے بناتا ہے یوم آخرت پر یقین ہے لیکن بہانے بناتا ہے کہ جناب ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس انشاءاللہ شاء نکلیاں کریں گے اور بات تو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ جناب مر جب مریں گے دیکھا جائے گا یہ بہت بڑی بےباقی ہے اگر اللہ رب العزت کے آزاد کو ہلکا جان رہا ہے تو کہاں فرماتے ہیں یہ کفر ہے رب کائنات کے عذاب کو حل کر ٹھیک ہے جناب جہنم کی آگ بھی برداشت کر لیں گے کہنے کی بات تجربہ تو کریں کہ آج گرمی کے موسم میں اگر کسی گرم ملک میں چلے جائیں دھوپ نکل رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ننگے پاؤں سڑک پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی حیثیت پتہ چل جائے اگر اپنی طاقت پر بڑا زوم ہے بڑا ناد ہے تو اپنے اپنی کوئی انگلی کبھی آگ میں ڈال کر تو دیکھیں ہمیں اپنی حیثیت پتہ چل جائے تو آج شیطان کے مکرو فریب کی بنا پر مختلف ہیلے اور بہانے ہم گھٹتے ہیں اور آخرت کی زندگی کی تیاری کے حوالے سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جناب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی یا رب کائنات کی بارگاہ میں ہم اپنے آزار کو بیان کر دیں گے لیکن خدا نہ خاصتا اگر اللہ تبارہ کا تعالی ہم ہم سے ہماری اس بے خوفی کی بنا پر ناراض ہو گیا اور اس نے دولت ایمان کو ہم سے چھین لیا باہی اور بربادی سے بچ نہیں سکیں گے پھر بولنا چاہیں گے تو بول نہیں سکیں گے بلکہ رب کائنات نے فرمایا تشدد آج ہم ان کے منہوں پر موہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے بلکہ قیامت کے دن تو زمین بھی لوگوں کے اعمال کی گواہی دے گی اللہ رب العزت میں ارشاد فرمایا یو مائی دن تو حدیث اس دن زمین اپنی خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرے گی حضرات صحابہ علیہ مردوان نے پوچھا آک زمین کی اخبار کیا ہے زمین کی خبریں کیا ہے تو رسول پاک صاحب لداخ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے اوپر ہونے والی اللہ تبارک مطالعہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کا اعلان کرے گی کہ اس بندے نے مجھ پر فلا فلا گنا کیے ہیں اس بندے نے مجھ پر اللہ رب العزت کی نافرمانی فرمانی کی ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مئی یا امل مسکال ادر رتین خیر و مئی یا امل مسکال ترجمہ شراہ ترجمائے کندولی جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اس کی بھلائی ختم نہیں ہوگی اس کی بھلائی اس کی نیکی پرانی نہیں ہوگی جتنے ذرہ بھر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال کا فیصلہ ہوگا تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بے بات نہیں ہونا چاہیے اسے دنیا کی حقیقت کا بتا دیا گیا حکم دنیا راس و کل خطیہ کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے آج مختلف بہانے ہم چلاتے ہیں جناب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اولاد کو بھی رس کے حلال کھلانا ہوتا ہے تو اولاد کے حوالے سے اتنی ریسپانسبلٹیز ہم پر ہیں کہ ہم اس وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ نہیں پاتے ہماری عبادت میں کئی نقائش رہ جاتے ہیں اگر روزہ رکھ لیں تو ہمارے کام میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو جناب اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے جب آسانیاں ہوں گی راحتیں ملیں گی تو ایسا کر لیں گے ایک مسلمان کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی گفتگو ربے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں پہلے سے متنبے فرما دیا فرمایا تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دے یہ ہلاکت میں تمہیں نہ ڈال دے مال اور اولاد بہت بڑی نعبتیں انسان کے لیے اگر مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے تو بہت بڑی نعمت ہے اولاد اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن جب ان کی ایسی محبت دل میں آ جائے کہ جو انسان کو اللہ تبارہ کا تعالی کی عبادت سے غافل کر دے تو یہ انسان کے لیے ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ انسان کے لیے تباہی و بربادی کا سامان کرنے والی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دنیا اور متائ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ علیہ مرجمان کے ساتھ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے تو ایک مردہ بکری کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جس کے کان بھی چھوٹے تھے اور وہ مردہ تھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بکری کو دو درہم یا دو دینار کے بدلے خریدے گا تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک یہ مردہ ہے اور دوسرا اس کے کان بھی چھوٹے ہیں عیب والی بکری ہے اسے کیسے خریدے تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہیں تمہارے لیے یہ بکری بے وقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کا اتنا مقام بھی نہیں ہے جتنی تمہارے لیے یہ بکری بے بقت ہے کہ یہ ہم تو مفت بھی نہ خریدیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مقام بھی دنیا کا نہیں ہے تو مسلمان کا مطمئن نظر وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں ہماری اکثریت آج نماز سے قاتل ہوتی چلی جا رہی ہے حضرت صاحبہ علم رضوان کے دور میں صاحبہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت تھی کہ جو نماز نہ پڑھنے والے کو کافر تصور کرتی تھے اس دور میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا کئی صاحب علیہ مرضبان کا ذہن یہ تھا کہ یہ نماز نہ پڑھنے والے کافر ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا تحقیق اس نے کفر کیا محدفین اس کے بارے میں اس کی جو ایکسپلینیشنز دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کا انکار کر دیا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے نماز پڑھنا لازم نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نماز وہ کافر ہو جائے گا اور جو جان بجھ کر نماز نہ پڑھے لیکن یہ یقین رکھے کہ نماز پڑھنا فرض ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گناہگار ہوگا تو آج ہماری اکثریت اللہ رب العزت کی بندگی کی جو ایک بہت بڑی علامت ہے نماز پڑھنا اس سے غافل ہوتی چلی جا رہی بالکل احساس نہیں ہوتا دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں دنیا کی ساری مصروفیات ہم اختیار کرتے ہیں اپنے بزنس کو بہت وقت دیتے ہیں اپنے بچوں کو وقت دیا جاتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پر وقت دیا جاتا ہے لیکن جس تربیت کا حکم رب کائنات کی طرف سے آیا اس تربیت کا حکم رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا عملی طور پر ہم اس سے غافل ہیں جو رب کائنات کی طرف سے ہم پر دمہ داریاں آئیت کی گئیں آج اس سے عملی طور پر ہم غافل ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمنو و انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ حضرات صحابہ علیہ ردوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم اپنی اولاد کو ہم دوزہ کی یاد سے کیسے بچائیں فرمایا انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ رب العزت کو پسند ہے اور ان کاموں سے منع کرو کہ جو رب کائنات کو پسند نہیں ہے اور حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خود بھی نہ کیا کرو اپنی اولاد کو بھی نہیں کیا کراؤ خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچاؤ خود بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو اپنی اولاد کو بھی کراؤ خود بھی علم دین سیکھو اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھاؤ اس کا مطلب یہ ہے تو جو چیز ہم پر لازم تھی آج ہم نے وہ چھوڑ دی کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے سے نماز کا حکم دو اور دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر پڑھاؤ یہ چیز ہم نے چھوڑ دی اور وہ دنیاوی تعلیم کے جس کے سکھانے کا حکم نہیں تھا اس کو اپنے لیے فرض عم تصور کر لیا کہ اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں اچھے سے اچھے کالج میں داخل کراتے ہیں کہ جناب اس کا سٹینڈرڈ ہے اور بچے کا دنیا کا مستقبل ہمارے روشن ہوگا لیکن یہ خیال کبھی نہ کیا کہ جب بچہ مر جائے گا تو اس کے مستقبل کا کیا بنے گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہائے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا فرمایا کاش لوگ یہ سوچے کہ جب اولاد مر جائے گی تو اولاد کا کیا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری آیا تو کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا یا حضرت آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے تو کہنے لگا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی مال و دولت چھوڑ کر نہیں جا رہے تو یہ زیادتی نہیں ہے تو ایک بہت پیارا جواب دیا کہ اگر میری اولاد اللہ رب العزت سے ڈرتی ہے تو میری اولاد کے لیے میرا رب کافی ہے اللہ اور اگر میری اولاد کے دل میں میرے اللہ کا خوف نہیں ہے تو ایسی بے خوف اولاد کے لیے میں کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا تو کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی آج ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اولاد کے لیے رزق کا سامان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے اور یہ ذمہ ہمیں ہر صورت میں پورا کرنا ہے ذمہ وہ کچھ اور ہے اس کے لیے ایفرٹس کی جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اولاد اگر پچاس سال کی ہو جائے یا پچیس سال کی ہو جائے یا پندرہ سال سے اوپر ہو جائے تو پھر بھی ہم اپنی ذمہ داریاں خود ہی اپنے اوپر لیتے رہے کہ جناب ہماری ذمہ داری ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے ہم حج پر نہیں جا سکتے فرض ہونے کے باوجود تو ایسا نہیں ہے یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں ہم پر لازم یہ تھا کہ خود بھی نیکیاں کریں اپنی اولاد کو بھی نہیں کریں اس کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما بردار بن جائے اسے قرآن مجید فرقالیا ہم ہی یہ دنیا کی ڈگریاں جو اولاد کو دلا کر ہم دنیاوی اچھے سٹیٹس کے حوالے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اولاد کا حق پورا کر دیا جناب اچھے سکول میں پڑھا دیا اچھے کالج میں پڑھا دیا اچھی یونیورسٹی میں پڑھا دیا اب یہ کسی اچھے سٹیٹس پر پہنچا ہے بس جناب اب اس کی شادی کر کے ہم اپنا فرض پورا کر دیں گے تو ہم نے ان چیزوں کو فرض بنا لیا اس کی اخلاقی تربیت اس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا جذبہ اس کے ذہن میں آخرت کا تصور اس کے ذہن میں رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف یہ ہم نے ڈالنے کی کوشش نہیں لیکن ہمارے اخلاف کا یہ عمل تھا کہ ہمارے اخلاف کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ان کے بچوں نے جب آیات قرآن وہ سنی کہ جس میں رب کائنات کے چہر و غضب کا ذکر تھا کہ جس میں آخرت کی ہول لاٹوں کا ذکر تھا تو وہ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے آیات قرآن کو سن کر ان کی تربیتوں کا اثر تھا لیکن آج ہم نے اپنی تربیت کے انداز کو بالکل موڑ کر رکھ دیا تو وقت کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کوئی دعا کر دے تلاوت قرآن کر دے ہمیں کچھ اصال ثواب کر دے تو اس کا آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں کی طرف لگا دیں جب بندہ مر جاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن چند ایسے اعمال کا ذکر فرمائے والدین کو مرنے کے بعد ان کا ثواب ملتا ہے جن میں سے ایک صالح اولاد کو جو چھوڑ کر جاتا ہے نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو بندے کے گناہ مواف ہوتے ہیں بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ العزت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو کھڑا کرے گا اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ دیکھ کر کہے گا اے کہ میرے مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی یہ مجھے میرا نام اعمال معلوم نہیں ہوتا تو اشار ہوگا یہ تیرا ہی ناما اعمال ہے کہ ت نے اپنے بعد اپنی اولاد کو نیک چھوڑا تھا تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد یہ نیکیاں کی ہے تیرے نامائے اعمال میں بھی ان کا ثواب لکھ دیا گیا یہ ہے کام آنے والی چیز بچے کو حافظ قرآن اگر بنا دیا اسے عالی میں دین بنا دیا تو یہ اولاد اپنے والدین کے کام آئے گی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہج کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک کا مطالعہ یہ سادہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن رب کائنات اس کے خاندان کے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاق کو قبول فرمالے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایسے ساتھ پہنائے گا کہ جن کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی یہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے سعادت ہے یہ کسی دنیا بھی ڈاکٹر دنیاوی انجینئر یا خالی دنیا ہی دنیا کرنے والے کے لیے نہیں ہے ہاں عالم دین بنایا ہوتا اور پھر کوئی انجینئر بنایا ہوتا وہ بات اور جو فرض علم تھا وہ سکھایا نہیں جو فرد نہیں تھا اس کو فرد عین سمجھ بیٹھے تو مسلمان کا کام آخرت کی زندگی کی تیاری کا ہے اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں یہی ذہن یہی سوچ یہی فکر دی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ کسی شخص کا اپنے گھر پر درخت دینا یہ مسجد میں درس دینے سے زیادہ افضل ہے تو ہم نے پوچھا حضور وہ کیسے تو ارشاد فرمایا کہ اسے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے کو انت سکم و جب اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کی اس حکم کے مطابق تربیت کرے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا سونن ابھی داغد میں ایک حدیث پاک ہے فرمایا مرعا منکرن ہو بیدی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی گنا کو دیکھے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے فلم فبلسانی ہی اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اس کو بدلے ب علم یسح اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا ضرور جانے اور فرمایا بزان کا ادعال اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اب غور تو کیجئے کہ اگر کسی گناہ کو دیکھے اور اس گناہ کو دیکھ کر اسے ہاتھ سے نہیں بدل رہا جو کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سلاطین زمانہ کا کام ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے اگر ہاتھ سے نہیں بدل رہا زبان سے برائی کو ختم نہیں کر رہا اور برائی کو دل میں برا جان رہا ہے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے یا اللہ رب العزت کی فرمانی ہو رہی ہے تو فرمان کہ یہ کمزور ترین ایمان کا مالک شخص ہے تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس کمزور ترین کی کیٹاگری سے بھی نکل جائیں آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ گناہوں کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے آج گناہوں کو گناہ کرنے والوں کو ایپریشیٹ کیا جاتا ہے اپریشیشن دی جاتی ہے تالیاں بجا کر بڑا اس کو اس کی حوصلہ افزائی کا سامان کیا جاتا ہے اس شخص کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں نیکی کا نظام نیکی کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے امرم معروف و ناہیون انل کا فریدہ سر انجام دیں اور یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا فرمایا تم خیر بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تامرون ابل معروفی عن ہُونا منکر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور, گناہ اور برائی سے منع کرتے ہو وتؤمنون مرون اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو تو ہماری اسپیشلٹی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اب العزت نے ہماری بہتری کا سبب یہ بتایا کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والی اور برائی توانہ کرنے والی ہے یہ ہماری اسپیشلٹی ہے اور اگر اس کام سے ہم ہٹ گئے تو تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن سکتی ہے پھر ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا سیلاب ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دے اور یہ جو گناہ ہے یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیو یہ گناہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کا ایمان بھی اس سے ضائع ہو سکتا ہے سلب ایمان میں گناہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ کو ملے اور روتے ہوئے ان کے سامنے کہنے لگے کہ اے شیبان میں کیسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے ساٹھ سال حرم کابا میں اللہ رب العزت کی عبادت کی لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو حضرت شہبان رائی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہے سفیان یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے نافرمانی کا نتیجہ تھا یہ گناہوں کا نتیجہ تھا تم ایسا نہ کرنا تو یہ گنا سلب ایمان کا باعث بن سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور بزرگان دین کیا فرماتے ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں آنے کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ازکار کرنے کا دل نہیں چاہتا تلاوت قرآن کی طرف ہمارا ذہن نہیں لگتا آج گانوں بازو اور فلموں ڈراموں کے ہم رسیا ہو گئے لیکن نیکی کی طرف ہمارا دل مائل ہی نہیں ہوتا ہم نے بڑی کوششیں کی ہے لیکن نام اس راستے کی طرف آنا ہی نہیں ہو رہا یہ آنا اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سوہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو نیکی کا راستہ اس پر بند کر دیتا ہے نیکی کی توفیق کو اسے چھین لیتا ہے اس پر سستی تاریخ کر دیتا آمالے صالح کی توفیق گناہوں کے سبب چھینی جاتی ہے تو یہ سستیاں یہ گوتاحیاں اللہ رب العزت کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا رہے تو آخر کار اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے یہ گناہوں کے یہ جو سیاہی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں کی سیاہی یہ انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ حضرت کرز بن دبورا رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بہت بلند آواز سے رو رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا کہ یا حضرت کیا کوئی عزیز فوت ہو گیا فرمایا نہیں پھر پوچھتا ہے کہ یا حضرت ارشاد فرمائیے کہ کیا کوئی مال و دولت آپ کا چھن گیا فرمایا نہیں میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہائے میرے گناہوں کی نہوست کہ میں اپنے چند اذکار ایسے جو پڑھا کرتا تھا میں ان اذکار کے پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں میں <تصح> تو اس وجہ سے رو رہا حضرت سفیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ایسا گنا ہو گیا کہ جس گناہ کی نہوصت کی وجہ سے میں پانچ مہینے تحجد کی نماز پڑھنے سے محروم رہا پوچھنے والے نے پوچھا یا حضرت وہ کون سا گناہ تھا ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ بندہ ریاکار کار ہے اس بندے کا دل میں یہ خیال لانا کہ یہ ریاکار کار ہے اس گنا کی نہوص کی وجہ سے پانچ مہینے تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکا تو گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمد ہمیں میسر ہے معاشرے میں گناہوں سے بچنے کا ذہن دینے کے لیے دعوت اسلامی ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت پر العالیہ نے جو اپنی اصلاح کا بہترین نسخہ عطا فرمایا مدنی انعامات کی صورت میں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیں ہمارے درمیان ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جنہوں نے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی زندگی میں دیکھا تھا کہ وہ کتنے زبردست مدنی انعامات کے عامل تھے اللہ رب العزت نے کتنا انعام عطا فرمایا کہ ان کے انتقال کے تقریباً پونے چار سال بعد کراچی میں شدید بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی مینا نہیں ہوا تھا بے شمار اللہ رب العزت کے ایسے نیک بندے ہیں بے شمار مبلغین دعوت اسلامی کے ایسے واقعات ہیں کہ جب ان کی قبریں کھلی تو اپنی قبروں میں بھی سلامت ہے تو یہ بہتر مدنی انعامات کا جو تحفہ امیر علیہ سنت نے دیا ہے دل کے دل سے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کر لیں اور رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی علم دین بھی سیکھنا نصیب ہوگا اور معاشرے میں نیکی کا ماحول بنانے میں بہت مدد ملے گی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے گناہوں کی زندگی سے بچائے اپنی نافرمانی سے بچائے اپنے نیک و کار بندوں میں شامل فرمائے اور تادم مرگ دعوت اسلامی کے اس مشک بار مدنی ماحول سے ہمیں وابستہ عطا فرماتے آمین الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسطلیم. موسطلیم.